جب تم نالی کے کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے اور قافلہ تم سے ترائی میں اور اگر تم آپس میں کوئی ودا کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتیل یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جیے دلیل سے جیے اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے